وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالتَّلْكِيبَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبِعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ما مو مینہ فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وعاملو برسوله يوتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يعلم لا يعلم ما اهل كتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يوتي لمن يشاء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 آمین یا العالمین سورہ حدید کا درس خواہش تو یہ تھی کہ تسلسل کے ساتھ مکمل ہو جاتا اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا چھ دن کا ہم نے پروگرام بنایا تھا اور خیال یہ تھا کہ بارہ نشستوں میں اس سورہ مبارکہ کے درس کی تقدیل ہو جائے گی لیکن اس کے بعد ہم نے چار نشستوں کا اضافہ بھی کیا اس پر بھی صرف تین رکوعوں کا مطالعہ ہم مکمل کر سکے تھے اس کا آخری رکوع جو چار آیات پر مشتمل ہے ابھی اس کا مطالعہ باقی ہے لیکن اب چونکہ سات ہفتوں کا وقفہ پڑ چکا ہے ہمارا یہ درس جو ہے انتیس جنوری سے مسلسل تین فروری تک جاری رہا تھا اور پھر پانچ فروری کو ہم نے چار نشستیں منعقد کی تھیں اب سات ہفتے کے بعد چونکہ اس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ سلسلے مضمون کو جوڑنے کے لیے مخصد کرنا ہوگا یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اس آخری روکو کی حیثیت کسی مضمون کی تکمیل کے بعد بعض اوقات جو کسی اضافی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہی نوعیت اس آخری رقو کی ہے اس سورہ مبارکہ کے مکمل مضمون کے ساتھ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک سورہ حدید کا اصل مضمون ہے وہ پچیس آیات میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا البتہ ایک اندیشہ ہوا کہ اس کا ایک غلط نتیجہ نہ نکال دیا جائے لہذا ایک وارننگ کے طور پر تنبیہ کے طور پر ایک زمینے کے طور پر تکملے کے طور پر یہ چار آیات بھی شامل کی گئی اس لیے آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اگرچہ وہ لفظ قرآن حکیم کے لیے استعمال کیا جانا مناسب نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے خام و تفیم کے لیے ہمیں بعض ایسی اصطلاحات کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جن سے ہم عام طور پر متعارف ہیں اس کو بلا کشبیر سمجھنا چاہیے کہ اس کے مفہوم کو جو کا توں تو ہم منطبق نہیں کریں گے قرآن حکیم پر لیکن یہ کہ کسی پہلو سے ایک مشابہت روح پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کسی مضمون کے کلائمکس کو پہنچ جانے کے بعد ایک اینٹی کلائمیکس کی حیثیت اس طرح کا سا معاملہ ہے سورہ حدیت کے اس چوتھے رکو کی چار آیات کا اس کے بقیہ تین رکوعوں کی پچیس آیات کے ساتھ اس لیے کہ پچیسویں آیت جو ہے جس کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں سے ہے بلکہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنا بھی انقلابی لٹریچر موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جامع ترین اور اڑیا ترین انقلابی نظریہ سورہ حدیث کی اس پچیسویں آیت میں اس کا حوالہ دوبارہ بھی آئے گا بہرحال اب ہمیں چاہیے کہ ذرا ایک برڈ آئی ویو تیزی کے ساتھ ایک کائرانہ نگاہ جو سورہ اس سورج مبارکہ کے مضامین پر ہم ڈال لیں اس کے لیے جو میں نے اس کے مختلف حصے معین کیے تھے بالکل آغاز میں اسی کے حوالے سے یہ تذکیر جو ہے یاد دہانی یا دوبارہ ایک نگاہ باز گشت ڈالنا آسان ہوگا یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ جو چھ آیات پر مشتمل ہے پہلی آیت سے چھٹی آیت تک اس کے بارے میں میں نے بارہ کیا کہ قرآن حکیم میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر جام ترین مقام بھی ہے اور یہ کہ بلند ترین علمی سطح پر جو مشکل ترین مسائل ہیں ذات سے صفات باری تعداد سے متعلق ان سے بحث کرتا اس حصے کی عظیم ترین آیت اور یہ عجیب بات ہے کہ جو مختلف حصے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ہوں ہر حصے میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی آئی ہے کہ جس کی نظیر پورے پرانے مجید میں آپ کو نہیں ملے گی پہلے حصے میں اول اول آخر واہر ول باخر یہ چار اسماء اللہ تعالیٰ کے اور ان کے حوالے سے جو دقیق ترین مسئلہ ہے فلسفے کا فلسفہ وجود ماہیت وجود خالق اور مخلوق کے مابین مناسبت ربط الحاف بالقدیم یہ گویا کہ ایک عنوان ہے فلسفے اور علم کلام کے اہم ترین اور مشکل ترین مسئلے ہیں اللہ کی ذات قدیم یہ کائنات حادث ان دونوں کے مابین رب کیا ہے تعلق کیا ہے بہرحال پہلا حصہ چھ آیات پر مشتمل ہے مزید تفاصل میں جانے کا موقع نہیں ذات و صفات باری آلہ پر نہ صرف یہ کہ جامع ترین مقام بلکہ اصل ترین علمی سطح پر جو مسائل ہیں ان سے بحث کی گئی دوسرا حصہ میں ذراج ترمیم کے ساتھ یہ حصے بیان کر رہا ہوں پھر چھ آیات پر مشتمل ساتویں آیت سے بارویں آیت تک اس میں عجیب قرآن مجید میں اتنا ایسا ظاہری نظم نمایاں اگر من الشمس ظاہر و باہر اس کی بھی کم سے کم میرے سامنے کوئی دوسری نظیر موجود نہیں ایک آیت میں دین کے تمام تقاضوں کو دو اشتلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا مینو باللہ رہا ایمان لا اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ممالک ممالک تمین نہ مل رہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ ایمان کا حق ہے ممالک اللہ تم سے کوفی زبی اللہ تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں خرچ کرتے اور کھپاتے اللہ کی راہ میں جیسا کہ خرچ کرنے کا اور کھپانے کا حق ہے پھر ایک ایک آیت میں ترغیب کا انداز اگر اپنے باطن میں ڈھانکو اور یہ محسوس کرو کہ ایمان واقعی اور حقیقی ایمان تو نہیں ہے تو دیکھو رجوع کرو جو منبع ایمان ہے قبول والا آبدی آیات بیہ نات الماط لو یہ قرآن موجود ہے اس کی آیات بیہ سے اپنے سینے کو منور کرو ایمان حقیقی کی نعمت تمہیں یہاں سے مل جائے اور پھر یہ کہ انفاق کے لیے بہت ہی جو انداز ہو سکتا ہے ترغیب کا سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز جس کے لیے میں نے وہ غالب کا مشرا آپ کو سنایا تھا کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد فن عشق منزل ہسنا کون ہے تم میں سے جو ہمت کرے اللہ کو قرض ہسنا ادا کرے اب یہ پانچ آیتیں ہو گئیں چھٹی آیت کو میں جب آ اس پر اسی دوسرے حصے میں شامل کر رہا ہوں وہ یوں سمجھیے کہ ایک مضمون سے ایک آیت سے جو دو حصے شروع ہوئے پھر دونوں باتوں پر دو دو آیات پھر ایک آیت میں لا کر جمع کر دیا گیا یہ دونوں تقاضے جو شخص پورے کر دے گا اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو نور ملے گا نور ایمان جو اس کے سامنے کی طرف ہوگا یسا نور ہوں بے اور نور امفاق داہنا ہاتھ جو ہے خاص طور پر نیک مال کے لیے اور خاص طور پر خرچ کرنے کے لیے اس لیے کہ بڑی پیاری حدیث ادور نے فرمایا کہ اس طور سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو دے وہ بائیں ہاتھ کے علم میں نہ آئے یسا نور ہوں بہ نئے مشرا کمر یوم جناتی منتھا یہ دوسرا حصہ یہاں مکمل ہو گیا تیسرا حصہ آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر پندرہ تک تین آیات پر مشتمل ہے اس کے لیے عنوان ہے تفریق المسلمین بین المومنین دنیا میں جو لوگ مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے مابین ایک تمیز اور تفریق کی جائے گی کوئی مرحلہ ہے جسے ہم کل سراج کے عنوان سے عام طور پر جانتے ہیں میدان حشر کے مراحل میں سے کوئی ایک مرحلہ ہے ایک چھنی لگے گی کہ مسلمان گزارے جائیں گے جو حقیقی ایمان سے بحربر ہوں گے وہ اس راستے سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو محروم تھے حقیقی ایمان سے بلکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا روگ تھا بیماری تھی منافقت تھی وہ وہاں پر ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں جا کریں گے اور اسی کے ساتھ نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے جس مقام پر آئی نفاق کا اصل سبب کیا ہے ولیکن نقل فتل تو انسان مال اور اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرے جتنی کی محبت کرنی درست ہے اگر یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پالے تو گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا اب اس کے بعد مرا گئی ہے ولیکن نقم فتن تو وَغَرَّكُمْ اللَّهِ تم ورم غمانی اور پھر جو اس کا انجام ہے فل یوم کو فریت الولہ من الزینت کا فروخ دنیا میں منافق اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ تھے آخرت میں ان کا حشر کافروں کے ساتھ تھے چوتھا حصہ پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر تک جس کے لیے یاد ہوگا کہ جامع عروان میں نے تجویز کیا تھا سلو کے قرآنی آیت نمبر سولہ میں تاخیر کے بجائے تاجیر کے لیے دیکھو اگر تنبو ہو گیا ہے اگر حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے اگر اپنے اندر جھانکنے کی توفیق اللہ نے عطا کر دی ہے اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایمان حقیقی سے محرومی ہے تو قبر اور جسے ہم کہتے ہیں کیچ کہ دی ٹائم بائی دی فور لاک اس وقت کو اب پکڑ لو جانے نہ دوں کہیں تاخیر اور تاغیر کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا علم یا یہ گویا کہ جھجوڑنے کا دات ہے کہ اب مزید تاخیر کا موقع نہیں ہے دوسری طرف اگر تم اپنے اندر جھاڑ کر محسوس کر رہے ہو کہ دل تو سخت ہے تو گھبراؤ نہیں مایوس نہ ہو بد دل نہ ہو دیکھو اللہ تعالیٰ بردا زمین کو بھی بارش برساتا ہے عصل حیات تازہ عطا کر دیتا ہے تمہارے دنوں کی زمین کو بھی ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل سے دوبارہ زندہ کر دے تیسری آئٹ میں اس کے لیے جو اب شرط لازم ہے نفاق کا جو اصل سبب ہے اب دنیا جس کی سب سے بڑی علامت حب مال اب یہ گویا کہ ہوگا علاج میں اسی مال کو خرچ کرو لگا مسد اکرد اللہ آخری بات یہ کہ اگر یہ کر لو گے جیسا کہ میں نے بارہا تعمیر کیا کہ کسی گاڑی کا بریک لگا ہوا ہو تو آپ ایکسلیٹر کو کتنا ہی دباؤ گاڑی نہیں چلے گی بریک کھولیے اب ایکسلیٹر کو دبائیے تو گاڑی چلے گی دوڑے گی لہذا یہ مال کی محبت کا بریک کھول دو اب اپنے ایمان کی تجدید کرو اب اثر نو بیج ڈالو ایمان کا اپنی کشت قلب میں تو پھر تمہاری لہلاتی ہی بہار جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی استاد تباہ کے اعتبار سے بلند ترین مقامات میں سے یا صدیقیت تک اور یا شہادت کے رتبے تک فائد ہو جاؤ گے بل نظین پانچواں حصہ اس کا آیت نمبر بیس تا چوبیس پانچ آیات پر مشتمل ہے حیات دنیاوی کی اصل حقیقت اور خاص طور پر اس میں جو مراحل آتے ہیں یہ بھی عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی اس کی کوئی نظیر قرآن میں نہیں حیات دنیاوی کے مختلف مراحل نمو نمل حیات دنیا لہبم و لہبم و زینتم و تفاخرم بینتم و تقافرم بچپن کا کھیل کود نوجوانی کی لح تلجس سینسل گریٹیفکیشن زینت ربائش آرائش اور اس کے بعد تفاکر دولت پر فخر نسل پر فخر علم پر اصل پر ذہانت پر فطانت پر اپنی کسی استعداد پر صلاحیت پر اور بالاخر تکاثر لمبانے والا کسی کا تکملہ ہے جو آخری پارے کی صورتوں میں ہے اللہ قم التقاصر حتاثر تم پھر اس کے لیے بہترین تشویش کے جیسے سبزہ ہوتا ہے زمین سے شروع میں ظاہر بات ہے کہ جب فصل اپجتی ہے تو کس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کاشتکار کو لیکن اس کے بعد وہی زردی آتی ہے اس پر اس کے بعد وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ کھیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی رانی کا منظر پیش کر رہا ہے وہ حیات کا ایک دور جو آیا تھا وہ ختم ہوا کا مسئلہ غیصن گفار ہو سم یہی جو خطرہ ہو مسفر وفیلا فرت آزاد الشدیدم وقف رتم من اللہ بڑھان اس کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ اصل میں حیات دنیاوی کا رسم العین کیا ہونا چاہیے سابق دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو مساوت کرو اللہ تعالی کی مغفرت کا حصول اللہ کی جنت کا حصول یہ ہے اصل رسم العین باقی تمام چیزیں فرائض کے درجے میں رہیں گی رسم العین کوئی نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کی مقفرت اور اس کی جنت یہ گویا کہ کا نسم الحائن تیسرا اہم ترین مضمون جو اس حصے میں آیا اس لیے کہ انسان بہت متاثر ہوتا ہے مسائی میں دنیا بھی سے تکالیف آ گئی کوئی بیماری آ گئی کوئی نقصان ہو گیا کوئی عزیز فوت ہو گیا یا یہ کہ جو دین کا زیادہ سقیل تقاضا ہے قابل دین کی جد و جہد اس میں انسان جو ہے مختلف خطرات مختلف خدشات مختلف اندیشے جان و مال کے ضیاع کا خوف اس سب سے نجات دلانے والی بات ما مم ان مصیبت انفی لرد ولافی انفسکم اللہ کے فی کتاب ان قبل ڈب رہا جو بھی تکلیف یا مصیبت آنی ہے وہ تو آ کر رہے بھی انسان اس سے کسی طور سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے طے ہے اب یہ کہ آپ اگر اپنے اس فرض سے گریز کریں گے اراض کریں گے تب بھی وہ مصیبت آئے گی یعنی یہ کہ انسان اپنے فرائض سے گریز کے لیے اس کو بہانہ بنائے تو یہ گویا کہ اس کی نادانی ہے نا سنجی. وہ تو آ کر رہنے والی چیزیں ہیں اور ان کا اصل مقصد ابتدا ہے آسمائش ہے امتحان ہے جو حیات دنیاوی کی اصل غرض و آیت ہے خلق الموت عمل حیات یمل وقبا عمل ہے پانچواں حصہ پھر وہ بلکہ شاید کہ میری گنتی میں یہ اب چھٹا حصہ ہے جو صرف ایک آیت پر مشتمل جس کو میں نے رکھ کیا تھا کہ کلائمیکس صحیح سورہ میں بار کرتا تھا نقل ارسلنا رسولنا بلبیہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ روز کے ساتھ وانزل نا معمول کتاب الزام علیکوم الناسب <بِالْقِسْت> ان کے ساتھ ہم نے کتاب و تاریخ نظام نازل فرمائی اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یعنی نبوت و رسانت اور کتاب و میزان کا اصل مقصد کیا ہے قیامِ نظام عدلِ اجتماعی یہ اصل ہدف ایک ہے انسان کا انفرادی سطح پر نسم العین وہ ہے آخرت کی فلاح نجات حصول مغفرت حصول جنت یہ ہے انفرادی سطح پر انسان کا اصل نسل العین لیکن دنیا میں اس کی مسائی اس کی جد و جہد اس کی بھاگ دور جو فرائض دینی ہے اس کا کلائمکس اس کا نقطۂ عروج جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو وہ فرض کہ جو تمام فرائض کا جامع بن جاتا ہے نماز فرض ہے لیکن نماز کی اصل غرض و غائد کیا ہے مستعینوا بالصبر والسلام مدد حاصل کرو نماز سے مدد حاصل کرو کس کام کے لیے وہ ہے شہادت الناخ کا فریضہ ادا کرنا اقامت قامت دین کی جد و جہد قیام نظام عدل اجتماعی اللہ کی تکویر باقی تین اللہ کے لیے ہو جائے ظلم کا استحصال کا خاتمہ ہو جائے اس کے لیے یہ مقصد عظیم ہے اس کے لیے اشار قربانی درکار ہے اس کے لیے جو روحانی قوت درکار ہے وہ تمہیں نماز سے اور ذکر سے ملے گا لہذا تمام چیزوں کا گویا کہ جسے ہم ملاک کہیں گے وہ کہ جو تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک وحدت بنانے والی شہر ملاک الحسنات تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی شہر نقطۂ ماسکا جو تمام حقائق کو جمع کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے شیرازہ بندی کرنے والا وہ ہے در حقیقت نے یقوماً نا اور اس کے لیے جہاں دعوت ہے تبلیغ ہے تلقین ہے تربیت ہے تعلیم ہے نصیحت ہے اس کے ساتھ ساتھ قوت فراہم کرو اور وقت آنے پر قوت کا استعمال کرو جو لوگ بھی رجسٹ کریں اس نظام میں اجتماعی کو قائم کرنے میں آڑے آئے ان کے ساتھ مقابلہ کرو کہو یہاں تک کہ ضرورت ہو تو ان کی سر بھی کرو ہم نے لوہا اسی لیے اتارا ہے وہ ہمزن الحید فی ہے بات الشرید و مناف اللہ یہ ہے کلائمیکس اس سورہ مبارکہ کا اب دیکھیے یہاں سے ایک بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی یہ شارہ تدریجن جو ہم لوگ تک پہنچے شیطان ظاہر بات ہے کہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور شیطان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہتھیار سے سب کو شکار کرنا چاہے مختلف لوگوں کو اور مختلف ذہنی سطح کے لوگوں کو اور مختلف استاد طبا کے لوگوں کو وہ مختلف حرموں سے دیر کرتا ہے کوئی شخص ایمان عمل سال نیکی اس کی منزلیں طے کرتا ہوا آیا آخری منزل سے اسے ہٹانے کے لیے آخری ہر اس کے پاس کیا ہے